معاذ بن جبل رضی اللہ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ تو ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے لیکن اللہ تعالی جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلا شبہ بڑا آسان کام ہے اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکات ادا کرتے رہو رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں روزہ جہنم سے ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیم سجدہ آیت سولہ اور سترہ تلاوت فرمائی اہل ایمان کی پہلو رات کو بستر سے علاحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا پھر فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل یعنی بنیاد اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا دین کی اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت و خود سپردگی ہے اس کا ستون یعنی اس کا کھمبا نماز ہے اور افضل و بلند عمل جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں میں نے کہا جی ہاں رسول اللہ کیوں نہیں تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو میں نے کہا اللہ کے نبی ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا معاخذہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معذ تجھے تیری مارو گم پائے لوگوں کو چہروں نتھونوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی کمائی ہی تو لے جائے گی جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سولہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3973 ارکان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں ارکان اسلام بتائے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز کی پابندی کرو زکات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو ابواب خیر یعنی نیکی کے دروازے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں پھر آپ نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں سب سے پہلے روزے کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے یعنی گناہوں اور معاشیت سے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم سے بچانے والا ہے احادیث میں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 38 میں ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 760 میں ہے جو شخص بحالت ایمان احتساب یعنی حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالی روزے دار کو جہنم سے ستر برس کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ترپن اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جہنم سے ڈھال قرار دیا اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے روزہ تو صرف بھوکے رہنے کا ہوتا نہیں آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے کان کا روزہ ہوتا ہے دل اور دماغ کا بھی تو روزہ ہوتا ہے اور اس طرح روزہ رکھنے والا دھیرے دھیرے تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے نماز کا پابند ہو جاتا ہے اور پھر نیکیاں ان کی زندگی میں لہلانے لگتی ہیں پھر وہ دنیا کے لیے دھیرے دھیرے سراپا خیر بن جاتا ہے نمبر دو صدقہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے گناہ یوں مٹ جاتے ہیں جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے آج دنیا میں مری کا عالم ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں بہت سے علاقے ہیں جہاں تغذیہ کی جسے کوپوشن بھی کہتے ہیں اس کی کمی ہے ایسی جگہوں پر جا کر کوئی اللہ کے بندوں کی مدد کرے بھلا اللہ اس کے گناہ کیوں نہیں مٹائے گا صدقہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام العل کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی نیکی کا ایک دروازہ ہے امر بن ابیسا رضی اللہ عن سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے تم اگر اس وقت اللہ تعالی کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو جامع ترمزی حدیث نمبر اناسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ صدقہ قیام اللیل ان تین چیزوں کو نیکی کے دروازے قرار دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل بنیاد یعنی اس کا ستون اور اس کی چوٹی نبتاؤں یعنی عالی عمل نبتاؤں تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائیں تو آپ نے فرمایا دین کی اصل بنیاد اسلام ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الدِّينَ إِن دَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ عَلِ عَمْرَانِ آیتُ النِّس بے شک اللہ تعالی کے نزدیک حقیقی دین اسلام ہے یعنی مکمل فرما برداری یعنی انسان اپنی مرضی سے نہ چلے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے چلے مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں ہو اس کو اس کا مالک جس طرف لے جائے وہ اسی طرف چلا جائے تو ہماری نکیل تو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے ایک کیپسول کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر دوا بند ہوتی ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کو اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے پہرے میں کیا تو یقین مانی پوری دنیا آپ کے سامنے میں آسان ہو جائے گی ہر مسئلے کا حل آپ کو ملے گا پھر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی پھر آپ کا دماغ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ اور پھر آپ نے دین کا ستون نماز کو اور افضل عمل جہاد کو قرار دیا جہاد برائیوں کے خلاف انصاف کے ساتھ کوشش کا نام ہے اسٹرگل اگینسٹ بیڈ ایلیمنٹ جسٹس لیکن اس نیک عمل کو بھی لوگوں نے بدنام کر دیا بہت سے لوگ اس لفظ کا غلط استعمال کرنے لگے کاش وہ لوگ اللہ سے ڈرتے اللہ کے قانون پر عمل کرتے چوتھی بات یعنی سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی کہ زبان سے صادر شدہ کلمات ہی انسان کی نجات یا ہلاکت پر منتج ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں زبان ہی کی وجہ سے بھیج دیا جائے گا کیونکہ جیسے درانتی کاٹتے وقت خشک اور تر میں امتیاز نہیں کرتی بہت سارے ہتھیار اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتے اسی طرح بعض لوگوں کی زبان بولتے وقت اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہیں کرتی اسی لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اللہ ہمیں نیک امال کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا